نحمدہ نسلی فاعوذ رسول من آباد فعدیم بسم اللہ الرحمٰن کومبر تین سو تو آیت نمبر ایک سو چالیس تک لسن نمبر تھری ہنڈریڈ اینڈ ٹو آیت نمبر ون ٹو فورٹی سورت النبا تیسواں پارہ ترشمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس چیز کے بارے میں یتسا ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں ان نب العظیم بڑی خبر کے بارے میں الدی وہ جو ہم وہ ہی اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں کلا ہرگز نہیں سیا ان قریب وہ جان لیں گے ثم پھر کلہ ہرگز نہیں سیا ان قریب وہ جان لیں گے الم کیا نہیں نجعل جال ہم نے بنایا زمین کو مہادا فرش و اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں وخلقناکم اور پیدا کیا ہم نے تم کو ازوا جوڑوں کی شکل میں وجالنا اور بنایا ہم نے نو مکم تمہاری نیند کو سباتا آرام کا ذریعہ وجعلنا نا اور بنایا ہم نے رات کو لباسا لباس پردہ پوش وجعلنا نن اور بنایا ہم نے دن کو معاشا معاش کا وقت کام کا وقت وہ بنائی اور بنائے ہم نے فوک تمہارے اوپر سبعن ساتا مضبوط سخت وجعلنا اور بنایا ہم نے سراجن سورج وہ روشن ہونے والا وہ اور نازل کیا ہم نے من موسراتی بادلوں سے مع پانی سجا جا بکثرت لنخ رجبی ہی تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ ہبن غلہ و اور نباتات جناطن اور باغات الفافا لپٹے ہوئے گھنے ان نیومل فصلیں بے شک دن فیصلے کا کانا ہے می مقرر یوم جس دن یون فخو پھونک مار دی جائے گی سور سور میں تو تم آؤ گے افواجہ فوج در فوج وفتے حتص سما اور کھول دیا جائے گا آسمان فکانت تو ہو جائے گا ابوبا دروازے دروازے وصیرت الجالو اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ فکانت تو ہوں گے سرابا سراب ان بے شک جہنم کانت ہے مرسادا ایک گھات لاگینا سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانہ لابسی ہمیشہ رہنے والے ہیں فی اس میں مدتوں لا یادوکون نو چکھیں گے فی اس میں بردن کوئی ٹھنڈک ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز اللہ مگر حمیمن کھولتا پانی و کا اور زخموں کا دھون۔ جزاً بدلہ ہے وفا پورا پورا ان نہ بے شک وہ کانو تھے لا یارجو نہ امید رکھتے حسابہ حساب کی وقت اور انہوں نے جھٹلایا بے ہماری آیات کو جھٹلانا وکل شع اور ہر چیز کو احسنا شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو گھیر رکھا ہے ہم نے اس کو کتابہ کتاب میں پس پشچکھو فلن نزی دکم پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو اللہ مگر عذاب مگر اذاب ان نلیل متقی بے شک متقی لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے ہدایقا باغات ہیں وہ اور انگور ہیں وہ اور نوخیز لڑکیاں اطرابا ہم عمر و اور جام دہاکہ شلکتے ہوئے بھرے ہوئے لا يسمعون نہ وہ سنیں گے لغون کوئی لغ بات ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات جزا ان بدلا ہے میر رب کا تیرے رب کی طرف سے اتا ان بدلا بخشش حساب حساب سے رب سما رب آسمانوں کا ول اور زمین کا وما بئی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے الرحمن رحمان لا یم لکھو نہ مالک ہوں گے من اس سے خطاب بات کرنے کے یوم یقوم روح جس دن قیام کریں گے روح روح الامین والملائکہ اور فرشتے صفہ صف در صف لا اکل نہ کلام کر سکیں گے نہ بات کر سکیں گے اللہ مگر من جو ازینا اجازت دے لہو اس کے لیے الرحمن رحمان وقالا اور وہ کہے سواب درست بات اليوم الحق یہ ہے دن برحک فمن شاء پس جو کوئی چاہے اتخذ بنا لے الا ربی ہی اپنے رب کی طرف مآبا ٹھکانا انہ بے شک ہم نے اندر خبردار کیا ہم نے تم کو ازابن قریبا قریبی عذاب سے یوم انمر المرء جس دن دیکھے گا انسان ماقدمتی جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے و یقول کافر اور کہے گا کافر یا لئی تنی اے کاش کے میں کن تو میں ہوتا ترابا مٹی خاک بسمیلحمن رحیم امت سبین فی مختریف اللہ موت مَكَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 121. وبنينا فوقكم سبعا شدادا 122. وجعلنا سراجا وهاجا 123. وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا 124. لنخرج به حبا یو مل پسلی نی کت یو میو کہو پی سوری پتو نجی ہم اف کنت ابوب سوئی رچی ریور إِ جَهَن مَكَانَتْ مِْصَادَ للِطَّغينَ مَأَدَ ل بِثينَ فِيهَا أَحقَابَا ل يَذُوقُونَ فِيهَا بَقْدَوُ وَدَا شَرَادًا إِللاا حَممَو وَغَ إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم سوینکو عذابا ان منہدار بؤ بچ دیا لس نو لز امبی کا کو سب رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ 114. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 115. إنا أنذرناكم عذابا قريبا 116. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.